بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهدو الله إله إلا الله وحده لا شريك له واشهدو أن محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته يلا يوم الدين وبعد قال الله تبارك وتعالى الرحمن على الأرش استوى معزز ناظرين ومشاهدين وسامعين <تصفيق> میرے پاس جناب مفتی حدیفہ قاسمی صاحب کی آٹھ منٹ کی ویڈیو کے لیے پہنچی ہے جس کا عنوان ہے اللہ کہاں ہے اس ویڈیو کلپ میں انہوں نے دو بنیادی باتیں بیان کی ہیں پہلی بات انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے اور دوسری بات انہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیر ماد ہے ان دو باتوں پر میری گفتگو بعد میں ہوگی پہلے اس قلب کے اندر دو اور باتیں جن کا میں ذکر آپ لوگوں کے سامنے کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ یہ دو اہم موضوع ہیں یہ دو اہم مسئلے ہیں ان پر ہماری گفتگو ہوگی اور ان کی شبہات کا ہم جواب دیں گے پہلی بات انہوں نے دو مرتبہ یہ کہا کہ اللہ تعالی عرش پر ہے اس میں کسی کا ان کا کسی کو انکار نہیں ہے اور ایک جگہ یہاں تک کہا کہ اس میں ہمارا اور ان کا اتفاق ہے ان کا سے مراد ہم اہل حدیث ہیں کہ اہل حدیثوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر جلوہ فروض ہے مستوی ہے یہ دو مرتبہ انہوں نے بات کہی ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ اسی کے اندر یہ بات بھی ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ رب العامین ہر جگہ ہے یہ دو متضاد عقیدے ہیں اللہ رب العامین عرش پر ہے یہ عقیدہ اس کے اندر اللہ تعالی کے علو اور اس کی بلندی کا اقرار ہے اور یہ عقیدہ کہ اللہ تعالی ہر جگہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے علو اور اس کی بلندی کا انکار ہے یہ دو متضاد عقیدے ہیں جو ایک ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتے لیکن ہم کہتے ہیں چلو اتنا ہی صحیح کم سے کم انہوں نے اتنا تو اقرار کر لیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اس سے پہلے اس بات کا اقرار بھی نہیں کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے امید ہے کہ مستقبل میں انشاءاللہ اللہ ان اپنے اس عقیدے سے بھی کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ وہ انکار کریں گے اور جو صلاف ص الحین کا صحابہ تابعین اور ام کرام کا عقیدہ رہا ہے اس عقیدے کو انشاءاللہ اللہ اپنانے کی اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے گا وہ کوشش کریں گے یہ پہلی بات ہو گئی اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے درس کے اخیر میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین اپنے علم و قدرت کے اعتبار سے پورے عالم کے ہر ہر ذرے میں ہے بڑے شد و مت کے ساتھ انہوں نے بات بیان کی اور یہ بیان کیا کہ اس پر پوری امت کا اتفاق ہے میں کہتا ہوں کہ ان کا کہنا سراسر غلط ہے یہ عقیدہ نہیں امت کا امت کا جس مسئلے پر اتفاق وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے علم و قدرت کے اعتبار سے ہر ذرے کے ساتھ ہے یہ نہیں کہ ہر ذرے کے اندر ہے اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ اپنے علم کے اعتبار سے ہے اللہ رب العالمین اپنے علم کے اعتبار سے ہمارے اندر نہیں ہے یہ بنیادی بات ہے اور اہم بات ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں لہذا ان کا یہ کہنا کہ اس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ اللہ ہر بلامن اپنے علم و قدرت کے اعتبار سے ہر پورے عالم کے ہر ہر ذرے میں ہے ان کا یہ کہنا بے بنیاد ہے اور یہ وہی عقیدہ ہے کہ اللہ ہر بلامین ہر جگہ ہے اسی لیے انہوں نے ایسی بات کہی آئیے جو دو اہم باتیں انہوں نے بیان کی ہیں اس کے تعلق سے میں آپ لوگوں کے سامنے اب بیان کرنا چاہتا ہوں پہلی بات انہوں نے یہ کہا قرآن مقدس کی بہت ساری آیتیں کہہ رہی ہیں کہ اللہ رب العالمین یا اللہ ہر جگہ ہے میں کہتا ہوں کہ یہ ان کا قرآن پر الزام ہے قاسمی صاحب کا اور قرآن کی نہ کوئی آیت ہے نہ کوئی حدیث ہے جس میں اس بات کو بیان کیا گیا کیونکہ یہ کہنا کہ اللہ ہر جگہ ہے اس کا عربی جملہ یہ ہوگا کہ اللہ فی کل مکان یا یہ ہوگا کہ ان اللہ فی مکان مکانن قرآن کی کسی آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے یا اللہ فی کل مکان یا ان اللہ فی کل مکان نہ کسی آیت کے اندر ہے اور نہ ہی کسی حدیث کے اندر اس کا کوئی ذکر ملتا ہے لہذا یہ مفتی صاحب کا یہ قرآن پر ایک طرح کا الزام ہے دوسری بات یہ ہے کہ جن آیات کے ذریعے سے مفتی صاحب نے یہ مطلب کشید کیا ہے جیسے یہ آیت انہوں نے بیان کی وہ محکم ائی نما کن اور دوسری آیت انہوں نے یہ پیش کی یہ آیت کا ٹکڑا ہے دوسری آیت کی ما يَكُونُ من یقون اللہ ہوا راب اہم ولاحم ستین اللہ ہوا سادشہ ولا ادنا مردا علی کا ولا اختر اللہ مَم ائی نما کانو یہ سوریہ مجادلہ کی آیت ہے آیت کا ایک ٹکڑا ہے سمجھ لیجیے حصہ اور اس سے پہلے وہ ائی نما کن تم یہ سوریہ الحدید کی آیت ہے آیت کا حصہ ہے اور تیسری آیت انہوں نے پیش کی وہ دسا القاعد قریب وجیب دعوت دَّعِ بکرا کی آیت ہے آپ غور کیجیے ان تینوں آیتوں میں کہیں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ ہوا فی کل مکان کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے اللہ نے یہ فرمایا ہے شروع کی دو آیتوں میں کہ اللہ رب العالمین تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارے ساتھ ہے اور جو تیسری آیت انہوں نے پیش کی سور بقرہ کی وجہ سے علیہ اعباد یا قریب اس آیت کے اندر تو معیت کا ذکر ہی نہیں ہے اس کے اندر قربت کا ذکر ہے لہذا یہ آیت اس موضوع سے خارج ہے اور اس موضوع سے اس کا کوئی گہرا تعلق نہیں ہے لہذا جن آیتوں کو انہوں نے پیش کیا ہے اپنے عقیدے کی دلیل میں کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے اور قرآن کی آیتیں سلاحت کے ساتھ کہہ رہی ہیں یہ ان آیتوں کو پیش کیا ہے ان آیتوں میں کہیں بھی نہیں ال بیان کیا گیا کہ اللہ بلامن ہر جگہ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے, کہے کہ ان آیت کا مطلب تو یہی ہوا کہ اللہ تعالی ہر جگہ ہے جب وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو تو اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ اللہ ابرامین ہر جگہ ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ آیات کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کیوں اس لیے کہ اگر ان آیات کا مطلب یہی ہوتا کہ اللہ برامن ہر جگہ ہے تو پھر صحابہ کا تابعین کا طب تابعین کا اب کرام کا محدثین و مفسرین کا سب کا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ ابرامین ہر جگہ لہذا ان آیتوں کا مطلب قطع نہیں ہے کہ اللہ ابرامن ہر جگہ ہے جیسا کہ انہوں نے ثابت کرنے کی غلط کوشش کی ہے ناروا کوشش کی ہے ان آیتوں کا مطلب اگر یہی ہوتا تو یہی عقیدہ صلب صالحین کا صحابہ سب کا ہوتا کہ اللہ ارب العالمین ہر جگہ ہے جبکہ یہ عقیدہ کسی کا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے حتیٰ کہ ماں میں رحمۃ اللہ علیہ جن کی یہ لوگ تقلید کرتے ہیں ان کا بھی عقیدہ نہیں تھا کہ اللہ ارب العالمین ہر جگہ ہے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ ارب العالمین عرش پر جلوہ افروز ہے یہ ان کا عقیدہ تھا ایسے ہی کسی کا بھی عقیدہ نہیں تھا یہ عقیدہ بہت بعد میں پیدا ہوا کہ اللہ ہربلام ہر جگہ ہے ورنہ یہ عقیدہ نہ صحابہ کا تھا نہ تعویر نہ طب تعاین کا اور نہ ہی جو ام کرام گزرے ہیں معتمد اور مستند ام کرام معتبر ام کرام ان میں سے کسی کا عقیدہ نہیں تھا کہ اللہ حربام ہر جگہ ہے صوفیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ حربن ہر جگہ ہے چوتھی بات یہ ہے کہ جن آیتوں کو انہوں نے دلیل میں پیش کیا ہے انہیں آیتوں کے اندر اس بات کی دلیل موجود ہے کہ اللہ ہر براہمین ہر جگہ نہیں ہے اسی لیے وہ ساری آیتیں جن آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بات بیان کی ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے ان آیتوں کی یا تو شروع میں یا درمیان میں یا تو آخر میں یا تو شروع اور آخر دونوں جگہوں پر اللہ رب العالمین نے پہلے علم بیان کیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اربرامین ہمارے ساتھ اپنے علم کے اعتبار سے ہے اس کی ذات عرش پر جلوہ فروز ہے وہ ہمارے ساتھ اپنے علم کے اعتبار سے ہے اسی لیے اللہ رب العلام نے پہلے علم کو بیان کیا یا تو درمیان میں یا تو آخر میں بیان کیا یا تو شروع میں بیان کیا اور آخر کے اندر بھی بیان کیا اسی لیے میں نے شروع میں کہا کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ رب العامین اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے پورے عالم کے ذرے ذرے میں ہے یہ ان کا عقیدہ بے بنیاد اور باطل اور غلط ہے اللہ رب العامین ذرے ذرے میں اپنے علم کے اعتبار سے نہیں ہے اللہ ابرامین اپنے علم کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے ہمارے اندر اللہ ابرامین نہیں ہے جن آیتوں کو انہوں نے پیش کیا ہے دو آیتیں جس میں معیت کا ذکر ہے انہیں دو آیتوں کو میں شروع سے پوری پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ ان آیتوں میں کیا بیان کیا گیا ہے پہلی آیت جو انہوں نے پیش کی ہے کہ وہ مکم عین کن یہ یت میں آپ کے سامنے جو ہے پیش کر رہا ہوں اللہ تعالی فرماتا دیکھیے سورہ حدیت کی آیت نمبر چار ہے بشیر اللہ نے کیا فرمایا کہ جو کچھ چیزیں زمین میں داخل ہوتی ہیں عمایہ اخرجمن اور جو نکلتی ہیں عماین اور عماین ذیل سماں اور جو آسمان سے نازل ہوتی ہیں عمایہ ارجوفی اور جو کچھ چیزیں اوپر چڑھتی ہیں یہ علم و اللہ نے بیان کیا کہ اللہ اربامن کو تمام چیزوں کا علم ہے تو پھر اللہ فرمایا وہ اکم ایما کن تم تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ ہمارے ساتھ اپنی معیت کے اعتبار سے ہے یہ نہیں کہ اللہ کی ذات ہر جگہ ہے دوسری آج جو انہوں نے پیش کی سورہ مجادلہ کی آیت نمبر سات ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم ترا ان اللہ سما وات ارد دیکھیے اللہ نے علم سے شروع کیا الم تارا کیا آپ کو نہیں معلوم ان اللہ یہ الب معاف کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں کے اندر سب اللہ کے علم میں ہے اللہ نے یہاں پر بھی علم بیان کے اس کے بعد کیا فرمایا ما یون مین نجوا صلاح سطین اللہ رابعہ ہم ومسطن اللہ ہوا سادس ہم ولا ادنا کا والا اکثر اللہ مَ ائی نما کانو فراہ کیا فرماتا تم ما نبی ہوں قیام وہ جو کچھ عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں بتائے گا ان اللہ بکل شعین علیم اللہ اربامن ہر چیز کا علم رکھنے والا اس آیت کے اندر شروع بھی علم کا ذکر ہے اور آخر میں بھی علم کا ذکر ہے اسی لیے امام احمد بالحمر رحمت اللہ علیہ سے جب لوگوں نے سوال کیا کہ کی اللہ فرمات و اکما کن تم تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے اللہ نے شروع بیان کیا علم لہذا اللہ تعالی ہمارے ساتھ اپنے علم کے اعتبار سے ہے امام ابو حفا رحمت اللہ علیہ سوال کیا گیا ان کی طرف جو سے ہم منسوب ہے قول اکبر ان اس کتاب کے اندر ان کے شاگردوں نے بیان کیا کیا بیان کیا کی ان سے پوچھا گیا مام بنیفا رحمت اللہ علیہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ عرص پر ہے تو ان آیتوں کا مطلب کیا ہے جس میں اللہ بیان کرتا وہ تمہارے ساتھ ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے جیسے کوئی بھائی اپنے بھائی کے پاس خط لکھتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اس کا بھائی کسی اور شہر میں ہے اور وہ کسی اور شہر میں ہے مطلب یہ ہے کہ میں علم اور مدد کے لحاظ سے تمہارے ساتھ ہوں یہ انہوں نے مثال دے کر کے بات سمجھائی تو جو آیتیں انہوں نے پیش کی اور یہ دعویٰ کیا کہ کی شراہت کے ساتھ یہ ساری آیتیں کہہ رہی کہ اللہ ہر جگہ ہے یہ ان کا کہنا بے بنیاد ہے قرآن پر الزام ہے قرآن میں کسی بھی آیت میں اللہ نے نہیں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے نہ کسی حدیث کے اندر اور اس پر انہی کے عالم مولانا الیاز صاحب کی ایک تقریر تھی اللہ ہر جگہ ہے اس کا میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ جواب دیا ہے لہذا میں اور تفصیل میں نہ جاتے ہوئے دوسرے مسئلے پر آتا ہوں دوسرا مسئلہ جو انہوں نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ کیا اللہ اللہ غیر مادی ہے انہوں نے بیان کیا کہ اللہ غیر مادی اور غیر مادی کی انہوں نے تعریف کی غیر محسوس اور جس کا وجود نہ ہو اور مادی جو محسوس ہو اور اس کا وجود ہو اور اس کی مثال انہوں نے قرآن سے دیا جیسے ایک حافظ قرآن ہوتا ہے اس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے وہ قرآن غیر مادی ہے اس کے سینے میں اس کا وجود نہیں ہے غیر محسوس ہے آپ اس کا سینہ اگر پھاڑیں گے تو اس میں آپ کو قرآن کی آئےتیں نظر نہیں آئیں گی وہ غیر مادی غیر محسوس ہے یہ انہوں نے مثال کے ذریعے سے بات سمجھائی اس کے بارے میں میرا کہنا یہ ہے کہ سب سے پہلی بات کہ ایسے الفاظ جو کئی معانی پر مشتمل ہو یا محتمل ہوں ایسے الفاظ استعمال کرنے سے انسان کے لیے ضروری ہے کہ ایسا انسان ایسے الفاظ نہ استعمال کرے بلکہ اس سے بچے انہی میں سے غیر مادی ہے یا کوئی کہے اللہ کے بارے میں غیر جسمی یا غیر جسمانی اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے سے انسان کو بچنا چاہیے کیونکہ یہ سارے الفاظ ایسے ہیں جو کئی معنیوں کو کئی معانی کو محتمل ہیں لہذا ایسے الفاظ جو کئی معنی کو محتمل ہوں صلب صالح کا قول یہ ہے ان کا منہج یہ ہے کہ ایسے الفاظ استعمال کرنے سے انسان کو بچنا چاہیے نمبر ایک نمبر دو غیر مادی سے ان کی مراد کیا ہے اگر غیر مادی سے ان کی مراد یہ ہے کہ جیسے دنیا کا وجود مادے سے ہوا یا انسان کا وجود مٹی سے ہوا اور پھر نطفے سے انسان کا وجود ہوا اگر ان کی مراد یہ ہے کہ اللہ ہر ملامین کے لیے اس طرح کے مادے کا عقیدہ رکھنا باطل اور کفر ہے اگر ان کی مراد یہ ہے تو اپنی جگہ پر یہ مانا صحیح ہے اللہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا کہ اس کو فنا لاحق نہیں ہوگی لیکن ایسے الفاظ انسان کو استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے دو باتیں ہو گئی تیسری بات یہ ہے کہ اگر ان سے مراد ان کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات غیر محسوس اور اس کا وجود نہیں جیسا کہ انہوں نے مثال کے ذریعے سمجھایا تو یہ تو بہت بڑی بات انہوں نے کہی دی اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے اللہ کا وجود ہے اللہ عرش پر جلوہ افروز ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا جائے گا قیامت کے دن اہل جو اہل جنت ہیں قیامت کے دن اللہ تعالی کے دیدار کریں گے بہت ساری صحیح حدیثیں اس کے تعلق سے موجود ہیں لہذا یہ جو انہوں نے مثال دے کر کے سمجھایا کہ جیسے پران سینے کے اندر غیر محسوس اور غیر اور اس کا وجود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہی سمجھ میں آتا ہے کہ گویا کی وہ اسی طرح اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غیر محسوس ہے اور اس کا وجود نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا وجود ہے اللہ تعالیٰ موجود ہے ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا اللہ عرص پر جلوہ افروز ہے لہذا یہ کہنا اگر یہ ان کا مراد ہے تو یہ بہت بڑی بات انہوں نے کہہ دی انجانے ہی میں صحیح لیکن بہت بڑی بات انہوں نے کہہ دی تیسری بات یہ ہے کہ اگر ان کا ان کی مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی شکل نہیں ہے یہ اللہ تعالی کی صورت نہیں ہے اگر ان کا کہنا یہ ہے یا اس سے مراد ان کی یہ ہے تو یہ بھی غلط ہے کیونکہ اللہ رب العالمین کی شکل ہے اللہ رب العالمین کی صورت ہے اللہ رب العالمین نے بخاری اور مسلم کے حدیث ہے خلق اللہ اللہ صورت ہی کہ اللہ رب العامی نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا اور مصرد احمد کی حدیث ہے کہ خلق اللہ اللہ سورت رحمان کہ اللہ رب العالمین نے الرحمان کی اللہ کی صورت پر ہستی آدم کی تخلیق ہوئی اللہ ان کو پیدا کیا یہ مصرد احمد کے اندر الرحمان کا اضافہ ہے تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کی شکل ہے اللہ کی صورت ہے لیکن اس شکل اور صورت کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم ہمیں نہیں معلوم کہ اس کی کیفیت کیا ہے اس کی شکل کیا اللہ تعالی نے اس کی کیفیت نہیں بیان کی نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیفیت بیان کی لہذا ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اللہ ابراہمین کی شکل ہے اس کی صورت ہے لیکن کیسی ہے کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے اللہ عرص پر مستوی ہے لیکن کیسے کیفیت کا ہمیں علم نہیں لیکن کیفیت ہے لہذا اگر ان کی مراد یہ ہے اس بات سے کہ اللہ رب العالمین کی شکل نہیں ہے اللہ کی شکل نہیں ہے یا اللہ کی صورت نہیں ہے تو ان کا کہنا یہ غلط ہے یہ بڑی بات انہوں نے یہاں بھی کہہ دی اگر یہ ان کی مراد ہے تو, تو کیونکہ اللہ العالمین کی شکل ہے لیکن شکل کیسی ہے اللہ رب العالمین کو معلوم ہمائے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں اور اسی کیفیت قرآن و حدیث کے اندر نہیں بیان کی گئی ہے یا یہ اگر ان کی مراد ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار جیسے کہ اللہ براہین کی دو آنکھیں ہیں اللہ برہمین کے دو ہاتھ ہیں اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا قدم ہے اللہ تعالیٰ کی اگلیاں ہیں اگر اس کا انکار مقصد ہے ان کا اور اس غیر مادی سے یہ مطلب ہے تو یہ بھی غلط ہے کیونکہ قرآن و حدیث میں یہ سارے صفات اللہ کے بیان کیے گئے ہیں اللہ کے لیے دو آنکھیں ہیں لیکن کیسے ہیں ہمیں کیفیت کا علم نہیں اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں کیسے ہمیں نہیں معلوم اللہ کی انگلیاں ہیں کیسی ہمیں نہیں معلوم اللہ کے لیے وجہ چہرہ ہے کیفیت کیسی ہے ہمیں نہیں معلوم لیکن تمام صفات بیان کی گئی ہیں قرآن اور حدیث کے اندر لہذا اگر غیر مادی سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان صفات کے انکار کرنا مراد ہے تو یہ کہنا بھی بے غلط ہے یہ کہنا ان کا غلط ہے اور یہ قرآن و حدیث کے صلب صالحین کے عقیدے کے اکثر خلاف ہے کیونکہ قرآن و حدیث کے در ساری صفات بیان کی گئی ہم ان تمام صفات پر ایمان رکھتے ہیں کیفیت اللہ کے حوالے کرتے ہیں اور ان صفات کی مخلوق سے کوئی مشابہت نہیں کرتے نہ ہی مماثلت کرتے ہیں نہ ان صفات کی غلط تعویل کرتے ہیں نہ ہی ان کا ان کا انکار کرتے ہیں بلکہ وہ تمام صفات جو قرآن کے اندر بیان ہوئی یا حدیثوں کے اندر بیان کی گئی ہیں صحیح حدیثوں کے اندر ان تمام چیزوں پر ہمارا ایمان ہے ویسے ہی جیسے صحابہ کا سلب صالحین کا تابعین اور ام کرام کا ایمان تھا ہم ان میں کسی بھی صفت کی مخلوق سے تشبیح نہیں دیتے نہ اس کی مماثرت کرتے ہیں نہ اس کی کیفیت بیان کرتے ہیں یہ نہیں کرتے اور اس پر البتہ اس پر ایمان لاتے ہیں جیسا کہ امام ماری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ عرض پر کیسے مستوی ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کے تعلق سے بڑا ہی اہم بڑی اہم بات انہوں نے کہی جو آج ایک قاعدے کی حیثیت اختیار کر گئی انہوں نے یہ کہا کہ ایمان ابھی واجب اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کی کیفیت بیان کرنا کیا یہ ارش پر اللہ مستوی ہے اس پر ایمان لانا واجب ہے کیفیت مجہول ہے اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے پھر آپ نے اس کو مسجد سے نکل جانے کا حکم دیا اور کہا یہ بداعتی انسان ہے اس کو مسجد سے نکال دو امام مانی رحمت اللہ علیہ نے لہذا کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے کیفیت لیکن کیسی ہے اللہ حربان بہتر جانتا ہے لہذا جب اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں جیسے بیان ہوئی ویسے ہمارا اس پر ایمان اور یہاں ایک بات بیان کر دوں بات ہماری لمبی ہو جائے گی چونکہ عقیدے کا مسئلہ ہے اور وہ یہ کہ دیکھیے مخلوق کی بھی صفات ہیں لیکن وہ اپنی صفات میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں جیسے ہمارے پاس آنکھیں ہیں چونٹی کے پاس بھی آنکھ ہوتی ہے ہمارے پاس اور ہاتھی کے پاس بھی پیٹ ہے فرق ہے چونٹی اور بطخ اور چڑیوں کے پاس بھی پیٹ ہوتا ہے دونوں کے اندر فرق ہے ہمارے پاس بھی ہاتھ پاؤں ہیں ان کے پاس بھی ہیں آنکھ ہیں لیکن فرق ہے ہمارے پاس بھی انگلیاں ہیں چونٹی اور کیا نام ہے مرغی کے اندر بھی انگلیاں ہوتی ہیں لیکن فرق ہے سب حتیٰ کہ انسانوں کے آپس میں فرق ہوتے ہیں ان کے آپس میں فرق ہوتے ہیں لہذا بندوں سے یا کسی مخلوق سے اللہ تعالی کی صفات کی تشبیح بیان کرنا یا اس کی مماثلت بیان کرنا یا کیفیت کی ہو بہو ایسے ہی ہے اللہ تعالیٰ کی صفات یا تشریح یا مماثلت یہ سراسر باطل ہے بے بنیاد بات ہے لہذا ہم اللہ ابراہین کے بارے میں صفات کا ایمان رکھتے ہیں اور اس کا عقیدہ رکھتے ہیں اگر کوئی اللہ ابراہین کے بارے میں صفات کا عقیدہ نہیں رکھتا ہے تو گویا کہ عدم ہے وہ ایسی کوئی ذات یا کوئی چیز وجود میں نہیں ہے جس کی صفات نہ ہو ہر چیز کی صفت ہوتی ہے اسی لیے علماء نے بیان کیا امامر تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ اور بھی ام کرام نے کہ جو معطل ہوتا ہے جو اللہ کے عصماں اور صفات کا انکار کرتا ہے وہ عدم کی عبادت کرتا ہے یعنی ایسی چیز کے بات کرتا ہے جس کا وجود ہی نہیں ہے اور جو اللہ تعالی کے عصمہ اور صفات کی مثال اور تمثیل یعنی مماثلت اور تشبیح بیان کرتا ہے مخلوق سے وہ گویا کہ سنم کی بات کرتا ہے سرم کی بدھ کی پوجا کرتا ہے سرم کی بات کرتا ہے لیکن جو حقیقی مومن ہوتا ہے ہوتا ہے وہ آسمانوں اور زمینوں کے پوری کائنات کے خالق اور مالک اور معبود کے بعد کرتا ہے بہت پیاری بات کہی تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے امام محمد محمد رحمت اللہ علیہ اور تمام ام کرام کا قول ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی صفات بیان کی ہے یا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفات بیان کی ہیں ان کو ہم بیان کرتے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں اور قرآن و حدیث سے آگے نہیں بڑھتے لہذا اگر یہ سب ان کا مراد ہے غیر مادی کہنے کا کہ شفاعت کا انکار اگر مراد ہے یہ مطلب لینا چاہتے ہیں تو ان کا کہنا غلط ہے یا اگر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے جیسے انہوں نے مثال سے سمجھایا کہ جیسے قرآن کو سینے میں ہم نہیں دیکھ سکتے غیر محسوس ہے غیر مادی ہے اس کا وجود نہیں ہے تو یہ کہنا بھی غلط ہے کیوں اس لیے کہ اللہ ہر کی ذات ہے دنیا میں اگرچہ اللہ تعالی کی ذات کا دیدار نہیں ہو سکتا لیکن آخرت میں جنتی اللہ تعالیٰ کی کی دیدار کریں گے اور یہ اللہ ابلامین کی سب سے بڑی نعمت ہوگی کہ اللہ اربلامین اپنا دیدار کرائے گا لہذا یہ جو بات انہوں نے بیان کی ہے یہ بات غیر مادی کے اندر یہ ساری تفصیلات ہیں اب ان کی اپنی مراد کیا ہے وہ زیادہ بہتر جاننے والے ہیں اس لیے میں نے کہا کہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے اور ظاہر بات ہے جو صلب صالحین کے عقیدے اور منہج پر ہوتا ہے وہ اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرتا گریز کرتا کیونکہ وہ عقیدہ کو جانتا ہے اور سمجھتا ہے اس کی نزاکتوں کو باریکیوں کو سمجھتا ہے جانتا ہے اور وہ دو مجزاد باتیں نہیں کرتا جیسا کہ خود انہوں نے کیا ایک جگہ تو اقرار کہ دو جگہ اقرار کے اللہ عرش پر ہے اور پھر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ اربامین ہر, ہر جگہ ہے یہ بھی ثابت کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت کے لحاظ سے ہر ذرے کے اندر ہے یہ بھی ثابت کر رہا ہے اور یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے یہ نتیجہ اس بات کا ہے کہ صلب صالحین کی کتابیں نہیں پڑھتے ہیں نہ صلب صالحین کے عقیدے اور منہج پر ہیں عصمہ اور صفات کے اندر ایمانیات کے اندر لہذا اس طرح کا کی باتیں متضاد باتیں وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب الامی ہم سب کو محمد کے سلب پر قائم رکھے اور جو ان سے بھٹکے ہوئے اس راستے سے اللہ تعالیٰ ان سب کو اس عقیدے اور اس منہج کو اپنانے کی توفیق امیر و جاقم اللہ خیر و صلاب محمد اللہ علیہ و صاحب السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ